الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وتهاى والليل اذا سجا آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ذو اللهم اللہ منوغ قلوبنا نابل قرآن وزین اخلاق نابل قرآن واد خل الجََ طب القرآن و نچ نا منار بل قرآن اور تعالیٰ و تبار کا فیشان حبیب مخبرم و یازین منسلو علیہ وسلم التسلیمہ صلاد وسلام علیہ رسول اللّہ علیہ حبیب اللّہ صلاۃ وسلام علیہ رسول اللّہ علیہ محبوبہ تمام حمد و ثناٰۃۃ تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے جہات بھی اللہ جلّہ علا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول مرتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رقاب امم فخر ارب و اجم والیے کون مکان سیاہ لا مکان سید ان سجاں سرورے لالا رخاں نی ر تاباں سر نشین مہوشاں ماہے خوباں شہن حسینہ تمائے دوراں سر خیل زہرا جمالہ جلوائے صبح ا نور ذاتِ لم یزل ذل باع عالم فخر آدم و بنی آدم نیرر بتحا راز ما اوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد واجب الحترام زب الحتشام برادران اسلام السلام علیکم و اللہ آپ کی اس مرکزی جامع مسجد شان اسلام میں حضور شفیع امن رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے آج جو خوبصورت محفل پاک منعقد ہوئی مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا اس سے پہلے بھی یہاں میں حاضر ہوتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائیں اور حضور کی محبتوں کی فراوانی ہم سب کو نصیب فرمائیں اور محبت کا جو نتیجہ ہے عمل اور اطاعت اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے جو ہمارے لفظ زبان سے نکلتے ہیں وہ عمل کا روپ دھا لیں اور ہم چلتے پھرتے حضور کی سنت سیرت کا مجسمہ نظر آئیں میرے استاد المکرم ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے آج بھی جب میں وہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں تو مجھے ان کا لہجہ ان کے زبان کی مٹھاس نظر آ جاتی ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے تو مجھے وہ ان کا انداز کہنے کا جو ان کی حیت تھی وہ آنکھوں کے سامنے سارا نقشہ گھوم جاتا ہے تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو لوگ تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے آپ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے تمہاری شکل و صورت بضا قطع اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے ہماری پہچان ہماری معرفت ہی ایسی ہو اور یہ اتنی پیاری معرفت ہے کتاب کا نام ہے البشر القیب لکھ حبیب امام سیدھی کی مصنفہ ہے آپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص قبر میں گیا تو قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے پہنچے قانون قدرت کے مطابق من ربو کا معدینوں کا سوال شروع ہوا اس کی داڑھی کے جو سفید بال تھے وہاں وہ مہندی لگایا کرتا تھا چونکہ حضور مبارک کی داڑھی پاک میں اٹھارہ سے بائیس تک سفید بال تھے مختلف روایتیں موجود تھے بعض نے اٹھارہ لکھا ہے بعض نے بیس لکھا ہے بعض نے بائیس لکھا ہے مختلف روایتیں موجود ہیں یہ صحابہ کی محبت تھی نا کہ وہ حضور کی داڑھی کے سفید بالوں کو بھی گن رکھا تھا اور ایسا حلیہ اور ایسا نقشہ آپ کو کسی کا نہیں ملے گا جیسا ہلی اور جیسا نقشہ حضور کا ملتا ہے صحابہ کی یہ محبتیں ہیں حضور کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا اور یہ کمال محبت تھی صحابہ کی حضور کے ساتھ اور کیوں نہ ہوتی حافظ شیرازی لکھتا ہے اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا جس طرح کا میں عاشق ہوں زمانے میں ایسا کوئی عاشق نہیں ہوگا اور پھر خود کہتا ہے اس لیے تیرے جیسا محبوب بھی تو کوئی نہیں تو بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کا عشق ضرب المثل ہے کہ لوگوں نے بڑے قصے بڑے ہیں محبتوں کے لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کا لعاب بھی ہاتھوں پہ لیتا ہو تو یہ اگر عشق اتنا بڑا ہے تو حسن بھی تو اتنا بڑا ہوگا کیونکہ عشق میں گرمی جو ہے وہ حسن کی وجہ سے ہوتی ہے حضرت اقبال نے کہا نا فرصت کشم کشم دے دل بے قرار رہا دو شکن زیادہ کن گیسو تاب دار رہا وہ کہتے ہیں کہ کشم کش کی فرصت بھی نہ دے اس تاب دار دل کو جو کہ پیچو تاب کھا رہا ہے اپنی زلف کو اور شکن ڈال دے تاکہ میرا عشق بڑھتا رہے تو حسن بڑا ہو تو عشق بھی بڑا ہوتا ہے تو صحابہ کا جو حسن حضور کے ساتھ تھا اس کی مثال دنیا پہ ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اس لیے کہ ایسا حسن کوئی نہیں تھا اور جب حسن نہیں تھا ہوگا تو عشق بھی ایسا نہیں ہوگا تو صحابہ کی محبت ہے کہ انہوں نے حضور کی مبارک داڑھی کے بال بھی گن رکھے ہیں اٹھارہ سے لے کر بائیس تک حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال تھے اور ان بالوں کو حضور سرخ مہندی کا وسما کرتے تھے اب اس سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ مرنے والا بھی اپنی داڑھی کی سفید بالوں کو اس نے سرخ مہندی سے کیا ہوا تھا جب لکی رہن آئے ایک نے پوچھا من ربوں کا مہ دینوں کا سوال شروع کیے دوسرے نے بازو سے پکڑ کر ایک اپنے ساتھی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا کہا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے اس سے سوال کر رہا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے کاش کہ ہماری پہچان ایسی بن جائے میں <سؤال> کہتا ہوں ہمارا جیسا عقیدہ ہے نا ایسا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے اس پہ دلائل موجود ہیں الحمدللہ للہ آپ سروے کر کے دیکھ لیں غیر جانبدار ہو کے دیکھ لیں نہیں تو ایک میں بات کیا کرتا ہوں کہ تین سو سال کی کتابیں چھوڑ دیں یہ جو تین سال ساری خرابی عموماً ان تین سالوں میں آئی ہے اس سے قبل کی کتابیں پڑھ لیں تفاصیر پڑھ لیں احادیث پڑھ لیں اس سے قبل محققین کی تصانیف پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے اور یہ ایک الگ مضمون ہے اور ایک الگ عنوان ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ستھرا سچا اور پاکیزہ ہم کو عقیدہ عطا کیا ہے حضور کا نام سن کر ابھی آپ مچل رہے تھے اور اب بھی مچل رہے ہیں یہ علامت محبت ہے لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم ملاد کرتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے یہ محفل نات کہاں لکھی ہوئی ہے تو اس کے دلائل موجود ہیں لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو اور بل بل مانگ رہا ہو یہ <سؤال> کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھر ہے محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فراہم فراہ ہو دیکھو تو صحیح حضور کا نام سن کے جس کا چہرہ کھلتا نہیں جس کے چہرے پہ تمانیت کا نور نہیں پھیلتا جس کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے چڑھ نہیں جاتی تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اندر اس کا خالی ہے زبان پہ کلمہ ہے لیکن سینے میں نہیں اترا اس کا دل نور ایمان سے خالی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر حضور کا ہو اور کلیجے میں تھانڈنا پڑے زبان پہ حضرت شیخ مہدی مطالع مطالعے المصغات شرح دلالخیرات میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں حضور کا تذکرہ سن کے جس کے دل میں تسکین نہ پہنچے اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تسکین نہ پہنچے میں کسی دور میں ایک نعت مجھے یاد آ گئی کبھی کبھی کو فرصت ملی آج کل تو خیر فرصت ہی نہیں ہے تو لکھنے کا بھی کبھی کبھی شوق ہے تو ایک نعت پرانی یاد آ گئی کہ مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے مشکلیں کافور ہوں غم سے رہا ہو جائیے شہنشاہی چھوڑ کر ان کے گدا ہو جائیے تو اگلا ہے جس کے لیے میں نے یہ نعت کو چھڑا یاد احمد باعث تسکین نے ہے دوستو یاد احمد باعث تسکین نے ہے دوستو آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے آفتیں جب گھیر لیں مدحت سرا ہو جائیے اور بن کے رئیے ان کے در کے ہی ادنا فقیر بن کے رہیے ان کے در کے ہی ادنا فکیر گردے کوئے جانا پر جان سے پیدا ہو جائیے اور غالب کا ایک شعر ہے کہ عشقِ بتا فکرِ معاش اس مختصر سے زندگی میں وہ کہتا ہے کہ کیا کیا کریں کتنے کتنے کام ہیں تو اس شعر میں اس کا جواب دیا گیا یاد آئے غفتگان عشقِ بتا فکرِ معاش کس مصیبت میں پھسے ہو با خدا ہو جائیے اور ان کی ہر سنت ہو ساقب جان و دل سے بھی عزیز ان کی ہر سنت ہو ساقب جان و دل سے بھی عزیز مصطفیٰ کی ذات میں ایسے فنا ہو جائیے تو بات یہ ہے کہ نبی کا تذکرہ یقیناً روح کو قرار دیتا ہے اور قلب کی تسکین کا سبب ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر کی خوشبو سے اپنے مشا میں کو معطر کرتے رہتے ہیں اور یہ بہانے تلاش کرتے ہیں کوئی بہانہ ملے تو حضور کا ذکر چھڑے اور حضور کا جب ذکر چھڑتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے ماحول کے اندر ایک نور پھیلتا ہے جہاں محافل ہوتی ہیں لگتا ہے رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور کرم کی برکھا برس رہی ہے آپ اس کا ادراک کریں احساسات کی آنکھیں کھولیں اور آپ کو ماسوس ہوگا کہ جہاں ذکر خدا ہے وہاں نزول رحمت باری ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہے وہاں نزول رحمت باری ہے جہاں نبی کا نام لیا جائے یقیناً یہ نام ہی ایسا ہے کتنا مٹھا نام ہے یہ حضور کا نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد جب لبوں پہ یہ نام سج جاتا ہے تو نت ایک دوسرے کے دونوں ہونٹ بوسے لیتے ہیں اور نام ہی ایسا ہے اگر کوئی تعریف نہ بھی کرنا چاہے نام ہی لے گا تو اس میں تعریف ہے کیونکہ محمد کا معنی یہ ہے اللہ و حمدن بعد بادا مرتن بعد رتن بادا بعد رتن محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے حتیٰ کہ تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو چشمے سوکھ جائیں کلمیں ٹوٹ جائیں کاغذ ختم ہو جائیں محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو اللہ بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر خامیاں بھی نکالنے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو کافروں نے بھی کہا عجیب بات ہے محمد بھی کہتے گالیاں بھی دیتے ایک بات کرو یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو اگر کوئی کہے کہ پھول خوبصورت نہیں یہ تو بات نہیں بنتی پھول بھی کہہ رہے اور کہہ رہے خوبصورت بھی نہیں حسن تو پھول کی ایک ایک درز میں رکھا گیا ہے اس کی نزاکتوں کے اندر حسن بھر دیا گیا ہے اور کہے پھول بھی ہے خوبصورت بھی نہیں کہے محمد اور پھر نقص بھی نکالے تو کہلے زبان تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بابے تفیل سے ہے اور تفیل کسرت ماخذ چاہتا ہے اس لیے محمد کا معنی کثرت تحمید ہے کثرت تعریف ہے خوبیوں کی کثرت کے مجموعے کو محمد کہتے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ لفظ بول کے پھر تنقید کرتے ہو کہا یہ بات جچتی نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے نام بدل لیتے ہیں انہوں نے اپنے طور پہ نام بدل لیا اور کہنا شروع کر دیا مزم معاذ اللہ اس کا معنی ہے بار بار مزمت کیا گیا اس کی اُلٹ اپنے طور پر انہوں نے نام رکھا سید میں یہ واقعہ موجود ہے اور پھر وہ اس انداز کے ساتھ محمد نہیں کہتے تھے مزم کہتے تھے اور پھر اپنے دل کی آگ نکالتے تھے اس طرح ایک سے نے سنا حضور کی خدمت میں بھاگا آیا حضور وہ مزم کہ گالیاں دے رہے ہیں آخر کر کریم تم کیوں پریشان ہو یلون مزمن یشتم نہ مزمن محمد آلہ! وہ کسی مزم کو گالیاں دیتے ہوں گے میرے اللہ نے تو مجھ کو محمد بنایا آلہ! آلہ! آلہ! تو محمد ہوتا ہی وہ ہے جس کی تعریف ہی کی جائے آلہ! ساری رات ہو جائے شہر ہو جائے اللہ پر یہ ذکر پر بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ سہر کو بندہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتا ہے دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سحر ہو گئی ان کی ظلفیں جدر بھی بکھر دی گئیں گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشا تھا فراز جس نے دیکھا وہی لڑک کھڑاتا گیا اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی چاند گہنا گیا نہر شرما گیا حسن ہر ایک شیع کا سوا ہو گیا ان کے آنے کا یاروں مزہ آ گیا پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی کن کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی جس کی قرآن ہے و نبی. ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی بیت جائیں لمحے سمٹ جائیں علما نے بڑی بڑی زخیم کتابیں لکھی ہیں اور اتنے تذکرے پھیلے ہیں حضور کے اللہ اکبر اور پھر حضور کا جب تذکرہ کرنے کے لیے قلم کاغذ پہ آتا ہے تو لگتا ہے کاغذ پہ سجدے کر رہا پھر حضور کی تعریف بنتی ہے نا اور جب نتک اللہ اکبر در رسول پہ دربانی کرتا ہے اور لفظ حضور کے قدموں میں سلامی کرتے ہیں تو اسی کو نات کہتے ہیں حسرت حسین حسرت نے تو اپنے انداز میں نات کو بیان کیا ہے وہ کہتا ہے توصیف تو نات کہتا ہوں زبان ہو محوے توزیف و سنا تو نات کہتا ہوں بنیں جب دڑکن سلی علا تو نات کہتا ہوں جب دل کا ایک اکتار نبی نبی بولے تو پھر نات بنتی ہے نا جب تن من ہر سمت وہ روشنی اور وہ اجالے پھیل جائیں تو پھر نات بنتی ہے تو نات روشنی کا نام ہے نور و نکھت کا نام ہے اجالوں اور زیانوں اور خوشبوں کا نام ہے اور اندھیری رات کے اندر طلوئے سحر کا نام نات ہے اور اہل ایمان شروع سے نعت پڑھتے آئے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے آئے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلاۃ اسلام نے جب فتح مکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ منظر اسلام کا شاندار اور شوکت والا دن تھا لیکن حضور علیہ السلام کی پیشانی یوں جھکی ہے کہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ حضور کی پیشانی لگی ہوئی حضور نے سب کو معاف کر دیا جب سب حاضر ہو کے کان پر رہے تھے پھینکنے والے پتھر مازنے والے،, گڑے کھودنے والے گلے میں کپڑا ڈالنے والے قطاروں میں تھے سب کام پہتے، نہیں کیا سلوک ہوگا تو زبانی نبوت سے کیا جملے نکلے اللہ اکبر از حب عن تو لا تصری بلی کمل یوم جاؤ چلے جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تم آزاد ہو آج میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا فرمایا عثمان بن طلحہ کا عثمان بن طلحہ کا بردار تھا اس کو بلایا گیا. ایک دن حضور نے چابی نہیں دے سکتا آج حضور جب کھاتے بند کر آئے تنہا کو, کامتا کامتا لاؤ چابی. پیش تعالیٰ کو اللہ نوافر ادا کا پھر تارا لگایا اب سیابہ منتظر تھے عثمان بن طلحہ تو چابی ملنی نہیں ابو بکیر علی اللہ تعالیٰ نو کی تھی یہ مقدر میرا جاگے گا عمر فاروق چولی لائی کھڑے تھے عثمان غنی کہہ رہے تھے کہ کاش کے میرا ستارہ اوج پہ, پہ پہنچ جائے علی المرتضی کو بھی ناچ تھا سارے منتظر تھے لیکن ظروف ضوفما عثمان بن طلحہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے وہ کاپتا ہوا ایک سمت کھڑا تھا میں یہ لو چابی تو نے تو نہیں دی تھی میں اتا کر رہا اور فرمایا اسمان بن طلحہ قیامت تک تیرے سے یہ چابی کو چھین نہیں سکے گا اور آج بھی وہ چابی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے تو پھر اس نے کہا یہ خلک اللہ اکبر تیری تک کے اداوانی میں مرید ہو گئی تو وہ حضور کا غلام بن گیا اور اس کی نسلوں میں آج تک وہ چابی موجود ہے یہ حضور کا کردار تھا یہ کہانی تو بڑی لمبی ہے اور یہ داستان تو بڑی طویل ہے وہ کیا کیا کسی نے کہا تھا سفینہ چاہیے اس بہر بے قرآن کے لیے لیکن بار الحضور نے آزادی دے دی لیکن چاندش خاص تھے جن کے بارے میں حضور نے سخت حکم دیا ان میں سے کابن زہر بھی تھا یہ شاید تھا حجف کہا کرتا تھا ابن قتل یہ دوگر اس طرح کے لوگ بھی تھے کابن زہر کے بارے میں حکم ہوا من لا کے کھل ہو جس کو کا بن زہر ملے تو وہ اس کو قتل کر دے باقی فرمایا جو حرم میں آئے معاف کر دو جو دروازہ بند کر دے اسے معاف کر دو جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی معاف کر دو جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی معاف کر دو امان مانگ لے اسے امن دے دو عورتوں کو قتل نہ کرو بچوں کو قتل نہ کرو ضعیفوں کو قتل نہ کرو لیکن یہ جو اشخاص تھے جنہوں نے ضرور کی توہین کی ہوئی تھی فرمایا نہیں یہ جہاں بھی ملے نے قتل کر دیں یہ حرم میں کعبہ میں ملے وہاں بھی قتل کر دینا حجر اسود کے پاس ملے وہاں بھی قتل کر دینا کعبے کے پردوں میں لپٹ جائے ان کو وہاں بھی قتل کر دینا اور ابن ختل کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا جو حضور طواف کر رہے تھے وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے در چھپ گیا صحابہ نے بتایا حضور ابن خطل چھپا ہوا ہے تو میں اس کو اور یہی قتل کرو مقام ابراہیم اور چاہے زمزم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ابن خطل کو قتل کیا گیا ذرا اللہ کی مسجد سے باہر لے جاتے اس کا گندہ خون یہاں نہ بہتا لیکن دنیا اور تک کہ جہاں ملے اس کو وہاں قتل کر دو اب ابن ختل قتل ہو گیا دو ہائی مچ کی باقی بھاگ گئے یہ جو طائف کی سمجھ چلا گیا اس کا بھائی غلام تھا اس نے کسی ذریعے سے پیغام بھیجا کہ آڈر تو بڑے سخت ہیں لیکن تو کسی طرح حضور کی چوکھٹ پر خود چل کے آ جا تو معافی تو مانگ کے دیکھ وہ تو رحمت اللہ اور اگر تو چاہے, چاہے کہ میں یوں چھپتا پھروں گا کب تک چھپے گا گلی گلی تو حضور کے غلام ہیں گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل گلی گلی مجھ سے اتنی واشف ہے تو میری حدوں سے دور نکل کدھر جائے گا وہ تو حد ہی کرا تھا بک ہے کہاں پہنچے گا رات کا اندھیرا تھا سین حرم میں حضور بیٹھے تھے یہ قاب بن زہر چھپتا چھپاتا ہے کونے میں آ کے بیٹھ گیا اس کی حضور نے کاب اڑا ہوا ہے حضور اگر ہم قاب بن زہر کو ڈھونڈ لائیں اور وہ معافی مانگ لے تو ہم معاف کر دیں گے آقا مسکرا دیا فرمایا قاب تو آ جو گیا ہے جا میں نے معاف کر دیا اللہ اکبر اللہ جو کل تھا اب حضرت بن گیا ہاتھ جوڑے کھڑا ہے کہا بندہ نواز جس زبان سے ہجب کہا کرتا تھا اجازت ہو تو اس سے نعت نہ کرو ملکھائے کہا, ملکھائے کہا ملکھائے نہیں نہیں کاپ ذرا ممبر بچھا لینے دو تو ممبر بچ گیا مجمع لگ گیا حضور بیٹھ گئے اب کاب ممبر پہ چڑھے سنیے حضرت کاب نے کیا کہا کہا اتیتو اندہ رسول اللہ موتاظرن والعزرو اندہ رسول اللہ مقبول لوگوں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک معافی نامہ لے کر آیا تھا اور مجھے یہاں آ کر پتا چلا ہے نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز اگلا شئے سنیے ان الرسول لنورن یستزاؤ بہی محندن من سیوف الہند مصلولو بغیر کسی شک کے اللہ کا نبی نور ہے محند جس سے زمانہ چمک رہا ہے اور ہندوستان کی تنی ہوئی تلوار تنے ہوئے لوہے کی تلوار ہے نبی آقا کریم نے دوسرے مصرے میں صلاح مجھے ہندوستان کی تلوار نہ کہو مجھے اللہ کی تلوار کہو ہندوستان کا لوہا گو بڑا معروف تھا لیکن آکا کریمن سیوف الہ ہند نہ کہو من سیف اللہ کہو تو یہاں سے دو چیزیں ہمارے لئے ثابت ہوئے ایک تو نات پر تنقید اگر وہ مقام رسالت کے مطابق نہ ہو تو یہ حق ہے اس شخص کا جو نات کے مزاج کو سمجھتا ہے یہ راستہ ہمارے لئے کھل گئے حضور میں خود اصلاح دی نات کے اندر من سیوف الہند نہ کہو من سیوف اللہ کہو حالانکہ من سیوف الہند کہنے میں تو ہی نہیں دی لیکن من صیوف اللہ کہنے میں مرتبے کی علوویت کو مزید اجاگر کیا جا رہا تھا اس لئے کہا ہند کے لوحے کی تلوار نہ کہو بلکہ مجھے اللہ کی تلوار کہو عالی حضرت امام اہل محبت امام الشاحمد رضا خان فاضل بریلوی احمد اللہ تعالی جن جی دنوں کے اندر حج پہ گئے تو وہاں گمبد خجرہ کے پاس شریف مکہ کے دور میں خجوروں کے دو درخت تھے ایک شاعر نے منظر کو دیکھا اور اپنے انداز میں اس کو نظم کیا اعلی حضرت کے پاس وہ شیر لائے گئے داد تو بڑی اس نے پائی لیکن اصل داد وہ ہوتی ہے جو فہم والوں کی داد ہوتی ہے نا فہموں کی وابا نے عموماً بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نا فہموں کی وابا یہ بات میرا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے تو اعلیٰ حضرت نے جب شعر سنا لفظ اس کے یہ تھے حاضر ہیں درخت یوں گمبد شہ والا کے سامنے حاضر ہیں درخت گمبد شہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے لوگوں نے بڑی داد دی وہاں بھی کہا کیا عد کر دی کیسا تخیل ہے ندرت کیسی ہے تخیل میں کافیہ بندی کیسی ہے ردیف کیا ہے کیسا انداز ہے آل حضر فرمایا اس شاعر کو بلا اس کو یہ جزت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روزے کو خیمہ میری توجہ سمجھ نہیں گئی آپ اصلاح کر دیجیے ہمارے سنیے پہلا مصرا تو ٹھیک ہے اللہ حکبر حاضر ہیں درخت یوں گنبد شاہ والا کے سامنے دوسرا مصرا نے یوں کہا ہے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اس کو بدلو اور اب یوں پڑو حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہے والا کے سامنے کنسی کھڑے ہیں عرش معلہ کے سامنے سخن شائری شہریار اپنی جگہ سخن شائری شہریار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں والا حضرت کی ہر شاعر کا مزاج ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ظلفوں کو رات کہے اور اس کے چہرے کو دن کہے اور یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے شاعری کی آفت شیرازی نے کہا نا ب فروغ چہرہ شب توجہ ہے نا آپ کی بات مشکل تو نہیں ہو رہی ب فروغ چہرہ ظلم ہما شب چلا و رست دے کہ بشب چراغ دارت کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کا چراغ جلا کے رات کی سیاہی میں مزاج ہے کہ ظلمت والی رات سے تشمی دیتے دے حضرت کا جی بھی چاہ کہ میں بھی اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہہ لوں لیکن پھر ہمت نہیں بڑھ رہی حضرت کے ذوق نے مدد کی یاوری کی کاچا میں حضور کے مبارک بالوں کو رات نہیں کہتا چلو للاۃ القدر کہہ لیتا حضور جب مانگ نکالتے تھے درمیان سے سیدھی مانگ مستقیم مانگ تو حضرت نے اس کو نظم کیا فرمایا للاۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام کا حضور کی سر انور میں مانگ یوں ہے جس کا لہل القدر میں پو پھوٹ رہی ہے تو جو منظر وہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلاط و السلام کی جو ہے وہ ظلفوں کا اور حضور کی مانگ کا منظر ہے تو یہ نعت کا چونکہ موجودہ دور میں ہمارے صناخان بھی محترم تشریف فرمائے ہیں اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے چونکہ ایک تو ایسے ایسے شاعر آ گئے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب اس کا علم نہیں ہے میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آ کہ سونا ہے میں بخشاں کا عمر بستوں نکی جی ہاں کر دے ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے محبوب ہاں نہیں کر رہے رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت تو یہ معاملہ اور معاملہ کدھر کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں میں بولوں گا تو خوشک ملا کہ لاؤں گا یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے بھی ناکش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نیبلہ مسجد ہوں نیتہذیب کا پرزن انسان کو حق کہہ دینا چاہیے اور نات کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے عرفی ایک شاعر ہوا ہے وہ کہتا ہے عرفی مشتاب ای رہی نا تست نسہرہ عرفی مت دوڑ یہ نات کا میدان ہے کوئی سہرا نہیں ہے کہ مو اٹھا کے جدر مرضی چل دے جو مرضی کہتا پیرے یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے عدب گاہیز زیر آسمہ از حرش نازک تر نفس گم کردہ می آئید جنید و با یزی دین جا نفس گم کردہ می آئید جنید و با یزی دین جا یہ شیر عزت بخاری کا ہے لیکن علامہ اکبال اس کو اپنے کلام میں درج کیا ہے اتنا پیارا شیر لگا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ بار گاہ ہے کہ با یزید بستا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس چوکھٹ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں آمد. یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے آمد. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے آمد. یہ حضور کی چوکھٹ ہے یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے تو نعت خان جب نعت پڑھ رہا ہو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے اور پھر اس کی جب دھڑکن سل علا بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا جلا جائے گا اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق کے رسول کی دولت لے چکے ہوں گے کے ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ کی محبت کے پھیلانے کا نات ذریعہ بنے اس کو گانے کی دھن پہ نا یہ ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا بھائی میں نے دھویا سو مرتبہ دھویا اور دی ہے نہیں اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے, دے وہ پیے گا جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں لیکن نہیں لوٹے کی وضاح کسی اور مقصد کے لیے تھک دان کی وضاح کسی اور مقصد کے لیے اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا جو طرز متبزل ہو گیا ہے کسی گانے کے لیے اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے یہ بات ذہن میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبضل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے باہر نعت چل رہی ہوتی ہے عزت اور نعت کے ویکار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خزرا کی طرف نہیں تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے اور وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں اپنے بھی خفا مجھ سے مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اپنے بھی اور بےگانے بھی لیکن اس سے غرض نہیں ہے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے محمد خضرہ کا مکین ناراض نہ ہو تو خوش ہو جائیں وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں میں کھو جاؤں ہشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا تو کاش کے وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے تو یہ نعت کے اسلوب ہیں تو میں نے یہ بات رض کی کہ یہ تنقید کا جو راستہ کھلا ہے یہ حضور نے کہا من سیف الہ نہ کہو من سیف اللہ کہو ایک تو بات یہ یہ مضمون بھی کافی تفصیل طلب ہے اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وقت کی نزاکتیں ہمارے تشریف فرمائے اور یقینا آپ محضوز ہوں گے میں اپنی بات کو لمبا کر کے اکتا کا سامان نہیں کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے میں حضور نے تنقید نہیں کی تنقید حضور نے دوسرے شعر میں کی اصلاح دوسرے شعر میں بھی جہاں من سیوف الہند کہا تھا اور پہلا شعر کیا تھا محنت نبی ایسا نور ہے ایسی روشنی ہے ایسا اجالا ہے جس کے دم سے سارا زمانہ چمک رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے کا بن زہیر کب کہہ رہا ہے اب ایمان لایا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے نہ اس نے بخاری پڑھی نہ مسلم پڑھی نہ ترمزی نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ اس نے حفظ قرآن کیا نہ گشت کے لوٹے بھرے نہ اس نے مسجد کی چٹائیوں پہ جو ہے وہ قصہ نہ دس سے نظامی پڑھا نہ وفاق المدارس کا کورس کیا ابھی ایمان لا ہے ابھی کہہ رہا ہے مولوی کی تو عمر بیت گئی اب تک نور نظر نہ آیا اور لیکن یہ اب تحقیق کے لیے ہے اور ان نہ رسول اور پھر لام نور کے اوپر یہ بھی تاکید کے لیے اور پھر یہ جملہ اسمیا ہے جملہ اسمیا بھی محلے تاکید میں ہوتا ہے تین تقیدے لگا کر اس نے کہا بلا شبہ بغیر کسی شک کے یقیناً اللہ کا رسول لور ہے اور حضور سن رہے ہیں دوسرے مصرے پہ اصلاح دی پہلے مصرے پہ اصلاح نہ دی اس لیے کہ پہلا مصرہ اصلاح کا محتاج ہی نہیں تھا اللہ اکبر اب حضرت قابن زہر یہ نات پڑھ رہے ہیں شیرس کے لمبے میں اختتام کی طرح بڑھنا چاہوں گا تو جب انہوں نے یہ نات مکمل کر لی حضور نے اپنی چادر و تارک ان کے کندوں پہ گھا اللہ اکبر اِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَذَاؤُ بِهِ مَحَنَّدُ اور حضور جس کو پسند فرما لیں اللہ اکبر عدیمِ طائفِ نالینِ پاکن شراکذ رشتہِ جانہائِ ماکن اللہ اکبر ایک شاعر کہتا جام نہیں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں حضور آپ طائف کے بازار کی بنی ہوئی اس کے چمڑے کا بنا ہوا نالین پہنتے ہیں تو پھر کرتے کیا اللہ اکبر اس میں جو تسمے ہیں وہ میرے چمڑے کے نہیں تسمے میرے چمڑے کے نہیں بلکہ میری جان کے تسمے اور نام جامی ہوتا اور, آپ کبھی اسے کے ہیں. اور ایک شاعر کہہ رہا ہے یا لیتا نہیں کن تو تربت کا زا کا کدی بہت بڑا کہنے والا شخص ہے کہتا کہ کاش میں مولوی نہ ہوتا کاش میں پیر نہ ہوتا مدینے کی گلی کی مٹی ہوتا حضور گزرتے میں قدموں کو چوم لیتا پہلے محبت کے لیے یہی اعزاز و افتخار ہے کہ وہ حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو وہ منزل کی تلاش تیرے نقش کا پا کے بعد جو یہاں تک پہنچ گیا وہ فراز عرش کی عزموں تک عظمتوں تک پہنچ گیا اور جو نبی کے قدموں تک نہیں پہنچا اس نے کہیں بھی رسائی حاصل نہیں کی تو آئیے ہم حضور علیہ السلاۃ والسلام کی محبتیں اور روز کی الفتیں اپنے دل کے ایک, ایک ایک پرت میں سجا لیں جس آیت کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان ٹھہرایا تھا تو اس پہ گفتگو انشاءاللہ شاء ادھار رہی آنا جانا تو آپ کے یہاں لگا رہتا ہے اسی بات پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں جی چاند ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لوا جی بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لو نہظر کرم دی چات مکے نائے بات مکے نائے رات مکے مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سہر ہو گئے یا ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ دل تو بہت تھی لیکن وہ سطح صحرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے اللہ میرے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں کو اثر کی شیرینی ڈال کر دلوں میں اتار دے اور اپنے محبوب کی غلامی میں ہمیں قبول کرے وہ آخر تاوانہ الحمد للہ رحب اللہ